الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم انسان ما لم يعلم كلا ان رين ساروا الى تو ارى استغنا ان الى ربك الرجع ارى اذا الذي انحى ابضا اذا صلى رايتك كان على الهدى او امر بالتقوى ارى ارى اذا كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى صلى الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد آگے آ جا تھوڑا آگے ہو جائے جب پیچھے کو جائے نا اس طرف یار فقیر ایک گڑی میں ساتھ آ جاتے ہیں آپ اتنے بڑے کمرے میں یادین لکم تفسلم سے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے ویسے ہی سردی ہے سردی لگتی ہے قریب ہو جاؤ گے تو سردی بھی کم ہو جائے گی جگہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی وہ ہماری بڑی جگہ بنوا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی تو قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنا ہے ایک ایک عیت پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ میں کس کس عید کی نافرمانی کرتا ثواب تو ہو گئی ہوگا لیکن اس نظریے سے پڑھنا ہے کہ میں کس عید میں اللہ کا حکم توڑتا ہوں اب پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہم اکثر اوقات کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے جو مرغیاں ذبا کرتے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے حرام کر کے کھلاتے ہیں تو سوچو کہ ہم کتنی جگہ بسم اللہ نہیں پڑھتے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے اللہ اس میں برکت بھی نہیں ڈالتے اور اس کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی تکمیل ہوگی تو پوری نہیں ہو سکتی تو بسم اللہ بسم اللہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم پھر آگے الحمدللہ رب العالمین ہیں جس چیز کا آپ پورے طور پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو الحمدللہ رب العالمین اس پر پڑھ دیں تو اس کا پورا شکریہ ادا ہو جائے گا لیکن ہم الحمد رب العالمین پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں تو یہ اللہ کا حکم توڑتے ہیں کھانا کھانے کے بعد الحمد پڑھنا چاہیے پانی پینے کے بعد بڑی جامع مان دعا ہے الحمد من و کہ سب طریقے اللہ کے جس نے کھلایا پلایا مسلمان بنایا یعنی جتنی دفعہ کھائیں تو اپنی مسلمانی کا بھی شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ مسلمان بنایا کافرنی بنا دیا اللہ اکبر کبھی تو شکریہ ادا کریں گے اللہ کا وعدہ میں اور دوں گا ان شکر تم لازی اگر کسی چیز کا شکریہ ادا کرو گے ہم ضرور ضرور اور زیادہ عطا فرمائیں شکریہ ادا کرنے کی عادت ہی نہیں پھر کا نا کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں ہماری عبادت کیسی ہے کہ این نماز کے اندر کھڑے ہوئے بھی دنیا کے خیال آ رہے اور مدد تو اللہ سے کبھی کبھی مانگتے ہیں جب پس جاتے ہیں حالانکہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہمارے ادا فرما فرماتے ہیں انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ سوال انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو پھر بتاتے ہیں اور یہ سوال پوچھا میں نے یہ جواب دیا اس نے یہ کہا میں نے یہ جواب دیا تو جب پاس ہو جائیں تو سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں اور اگر فیل ہو جائیں جو اللہ کو منظور تو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں بھی جو انٹرویو میں پاس ہو گئے وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی پاس ہوئے نا اگر تمہاری زبان بند کر دیتا اللہ تو تم کہاں سے جواب دیتے بعض اوقات بندے پریشان پزل ہو جاتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے فرماتے ہیں جڑا پٹھا کم سارا اللہ دمے جو الٹا پٹھا کم ہے اللہ اللہ وال سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے سوچیں کا نا بولو نستعین کا اچھا اللہ سے جو مدد مانگے تو سب سے بڑی مدد کیا مانگے ایک دن سے رات مجھے سیدھا راستہ دکھا ہم مانگتے ہیں اللہ رسک میں برکت برکت تو نہیں مانگتے رزق مانگتے روزی دے دیں تنخواہ بڑھا دیں روزی دے دیں جی بچے اولاد دے دیں اولاد دے دیں عورتوں کو اولاد کی بڑی حوث ہوتی مردوں کو عورتوں کی حوث ہوتی ہے عورتوں کو اولاد کی حوث ہوتی ہے متقین تکوا تکوا مانگے اللہ سے ہم تکوا نہیں مانگتے آپ دیکھتے جائیں ہر صفحے پر ہم اللہ کے حکم کی نفرمانی کرتے ہیں。کہ صحابہ کی طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ہمارا ایمان ایسا ہی ہے دس سو روپے کے پیچھے بے ایمان ہو جاتے ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ میں کس کس عیت کا پرخ اڑاتا ہوں روز میں یہاں مسجد میں بیٹھے مولوی صاحب مجھے ملنے آئے بس میرے اوپر اس آیت کا بڑا جذبہ چڑھا ہوا تھا ہوا میں نے مولانا کو کہا یہ پڑے ہے یہ کے لیے یا ہمارے لیے اگر ہم بھی یہودیوں والے کام شروع کر دیں تو ہمارے اوپر بھی فیٹ ہوگی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تم پڑھتے ہو تو کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے میں ہو تم نسارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود بھائی یہ آیات اپنے اوپر فٹ کرنی چاہیے حضرت عمرہ تعالیٰ یہ آیت پکی کافروں کے لیے آیت ہے وہ اپنے اوپر فٹ کرتے تھے اظہب تم تو یہ بات کمفی حیات کہ قیامت والے دن جب کافروں کو عذاب ہوگا کہ دنیا میں تم مزے کر آئے ہو بس وہ یہ ایت خود اپنے اوپر پڑھتے تھے اور روتے تھے تو ہم سمجھتےوں کے لیے یہ عیسائیوں کے لیے یہ منافع لیے ہمارے لیے قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں تو بھائی سوچو کہ یہ میرے لیے میرے اوپر فٹ ہوتی یا یو انناسو بدھوربک الزی خلا کم اللہ قبل کم اللہ کم انسانوں اللہ کی بندگی اور عبادت کرو تاکہ تم اس بندگی اور عبادت کے ذریعے متقی بن سکو آج عبادت کا ذوق ہی نہیں ذکر فکر نماز تو ہم مجبوری میں پڑھتے ہیں شوق سے نہیں پڑھتے کہ اللہ نے حکم دے دیا پڑھنی پڑ رہی ہے یہ شوق ہو عبادت کا مزہ عبادت ہمارے حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ جو عبادت تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی نا نہ, وہ قیامت والے دن چھڑا بھی نہیں سکتی جو عبادت تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی نا نہ, وہ قیامت والے دن تمہیں چھڑا بھی نہیں سکے گی تو ہم نے بس رسمی کام کر رہے حاسب مکملن تو حساب ہوگا وكما قال سبحانه وتعالى اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ کرے اپ خود پہلے ذرا اپنا محاسبہ کر لیں ثواب قران پڑھنے سے ثواب تو ہوگا انقلاب تب آئے گا جب اپ آیات کو اپنے اوپر فٹ کریں گے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ربنا ما باطلا اے ہمارے رب یہ نہ آزاب بنار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو بڑی شان والا ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اب ہم کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی یاد نہیں کرتے پھر کتنی آیات آپ دیکھیں حیران ہو کہ بدگمانی نہ کریں ان نباز بے شک بعض بدگمانیاں گنا ہوتی ہم بدگمانی کرتے دوسروں سے بد نظری نہ کرو کلو جہم مومن مردوں سے کہیں نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہماری نگاہیں نیچے نہیں رہتی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے میں حضرت کو ملنے گیا ہوا تھا کل گئے تھے ہم جمعے میں پہنچ گئے تھے صبح گئے تھے جمعے میں پہنچ گئے پھر رات وہاں شام کو بھی بیان تھا ایک رات رہی پھر واپس آئے تو حضرت نے غیبت کے متعلق فرمایا کہ یہ بڑی خوفناک جمعے میں یہ موضوع تھا کہ انسان کی کیفیات کیسے ڈاؤن ہوتی کس کس وجہ سے ڈاؤن ہوتی کہ بد نظری کی وجہ سے کیفیات ختم ہو جاتی ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے غیبت کرنے کی وجہ سے اور خصوصاً سب سے زیادہ بندے کی کیفیات جو زیرو بٹا زیرو ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ ہائے یہ مل جائے ہائے وہ مل جائے ہائے یہ مل جائے اس لیے حدیشی میں طبیب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا راس کل دنیا کی محبت تو ہر ہر برائی کی جڑ ہے اور ہم دنیا کی محبت کو کہتے ہیں میرے پر بڑا اللہ کا فضل ہے یعنی حرام کی حلال کا حساب ہے حرام کا وبال ہے سو فیصد حلال کماؤ گے اس کا بھی حساب ہے اور حرام تو وبال ہی وبال ہے یہاں ناچنے گانے والے فضول کام کرنے والے ہے جی کہتے ہیں جی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے بدماشیاں کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ملا تغر تکلب الین کافر یہ کافروں کا ملکوں میں شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکھے میں, میں نہ ڈال دے جی کافروں کو بڑے کاریں بہاریں ملی ہوئی ہیں نا اللہ نے سورہ ظخرم میں فرمایا کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے میں کافروں کی چھتیں دروازے ساری سونے کی بنا دیتا لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ پھر مسلمان کہیں گے یہ کافروں کو اتنا کچھ مل رہا چلو ہم بھی کافر ہوتے ہیں نعوذ باللہ من غالب یہ جی سورہ ظخرم میں آئے ہے تو یہ دنیا کچھ نہیں ہے دھوکہ ہے فلاں غرن کم الحیات دنیا بلا کم بل غرور یہ دنیا کی زندگی تمہیں میں نہ ڈال دے وہ بڑا فریبی شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے ہی تو اللہ کو بھولتے ہیں یہ کام وہ کام فلاں کام تو دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں اسی لیے فرمایا ہارو و ماروت عراق میں بابل شہر میں یہ اس زمانے میں آزمائش تھی جادو سکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے جادو سکھو گے کافر ہو جائے گا پھر بھی لوگ سیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے یوفر کو بینا بین الماروجے کہ میاں بیوی میں جدائی کر دیتے تھے جادو سے یہ تیر مارتے تھے لیکن ہمارے حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت ہاروت و ماروت کے جادو سے بھی بڑا جادو ہے وہ میاں بیوی بی میں جدائی کر دیتے تھے یہاں اللہ اور بندے میں جدائی کر دیتی ہے اللہ کی محبت ختم کر دیتی پھر بھی اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے لگے ہوئے اس وقت اتنی دنیا اتنی دنیا دیکھو ٹرکوں کے ٹرک ٹرالوں کے ٹرالے ادھر ادھر کیا لے کے جا رہے ہیں قرآن کے نسخے لے کے جا رہے ہیں دنیا دنیا ہے نا پہلے اس طرح کافلے علم کی طلب کے لیے چلتے تھے شہروں میں مسلمانوں کو جب عروج تھا نا محدثین مفسرین پڑھے پڑھے قافلے چلتے تھے علم کے حصول کے لیے اب مکہ مدینہ اور یہ ان مقدس شہروں میں علم کے حصول کے لیے نہیں سوک جاتے کس لیے جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں کمائی, کمائی, کمائی, کمائی کے لیے جاتے ہیں یعنی جہاں علم کے لیے جانا چاہیے تھا وہاں لوگ مال پیسے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ نیت مال پیسے کی ہوتی ہے اس لیے مکے مدینے جا کے بھی نہیں بدلتے وہاں بھی جیبیں ہیں اس لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا نا تم بے قدی تربوز نہ بڑھ دے پہ توڑ مکے لے جائیے ہو تمبہ ہنزل کا اتنا کڑوا منہ کو لگا لے سارا دن منہ سے کڑوا نہیں جاتے کہ بعض بے کردار لوگ ان کو مکے بھی لے جائیں تو وہ تربوز نہیں بن سکتے تم بے کدی تربوز نہ بن دے پہ توڑ مکے لے جائیے ہو پتر کبھی ہنس نہ بن دے بندے پوائیں موتیاں چی ہو کہ موتی بھی ان کو کھلا دیں پھر بھی کبا تو کبا ہی رہے گا سپاندے پتر کدی متر نہ بن دے پویں چولیاں دودھ پلائیے ہو کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے پویں مڑا گڑ پائیے ہو یہ کڑوے کوے میٹھے نہیں ہو سکتے ہاں منو ٹن اس میں گڑ ڈال دے کہ جس کی نیت ہی گڑبڑ ہے جو مرضی کر لو اس کے ساتھ اس نے ٹھیک نہیں ہونا نیت ہی خراب ہے جب نیت کمائی کی مکہ مدینہ جہاں مرضی چلے جاؤں اسی لیے کسی نے کر تو اس نے کہا مکے گیا مدینے گیا کر بلا گیا اس نے سب کو رگڑ دیا مکے گیا مدینے گیا کر بلا گیا جیسا گیا تھا ویسا ہی گھوم پھر کے آ گیا کوئی تبدیلی نہیں آئی اس لیے بھائی قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر زبان جھوٹ بولتی ہے تو آپ کی زبان مسلمان نہیں ہوئی آنکھیں عورتوں کو دیکھتی ہیں تو آپ ابھی آپ کی آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی زبان فضول باتیں جھوٹ بولتی ہے آپ کی زبان مسلمان نہیں خا حدیث پڑھائیں خا فکا پڑھائے منتق پڑھائیں خا جو مرضی پڑھائے خا قرآن بھی پڑھیں اس لیے ہ حضر بعض کاری حضرات ہوتے ہیں امرد بے ریش کے لڑکے بے ریش کے لڑکے سامنے بیٹھتے ان کو پڑھاتے بھی اور ان سے بد نظری بھی کرتے ہاں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ایک ایک بات نوٹ کرتا ہوں حضرت بے ریش لڑکوں کو کبھی گلے نہیں ملتے ان سے جو اس کو یوں کر السلام علیکم بس ختم اب تو دوسروں سے بھی کمی ملتے ہیں لیکن کئی جفہ ڈم مار جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا حضرت کو سفروں میں کبھی بیریش لڑکے کو ایسے اس کو گلے نہیں ملتے توہمت کی جگہ سے بھی بچو ایسے ہی تو نہیں فیض پھیلتا ستر ملکوں میں کہ من مرضی بھی آپ کرتے رہے اور آپ کا فیض بھی پھیل جائے تکوا تکوا کو آگے اختیار کرنا پڑے گا تو فیض پھیلے گا نا پھر اللہ تعالی دین کی خدمت کے آپ کو خود موقع عطا فرما دے گا آگے, آگے آج شاہ صاحب لیٹ آتے ہو نا تو پھر یہی کچھ ہونا اس لیے قرآن کو اس نیے سے بھائی پڑھو کہ میں کون کون سے حکم کو توڑتا ہوں اب اس ان آیات کو دیکھو اس میں دیکھو ہم کون کون سا اللہ کا حکم توڑتے اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھو رب کا نام کون سا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے پڑھو کر اب اس میں ربلز خلق جس نے انسان کو پیدا کیا تو یہ تخلیق یہاں ایک بڑی دہریوں کافروں سارے جو اللہ کو نہیں مانتے نا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے یہاں کہ یہ جو اللہ نے قسم قسم کی مخلوقات پیدا کی ایسی کوئی بغیر مٹیریل لگائے اپنے پاس سے مٹیریل لے کے ایسی چیز بنائے شروع میں میں دسویں میں پڑھتا تھا ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہے میں نے کہا جی اللہ کی ذات کا کوئی عقلی ثبوت ہے ان کا بڑے ثبوت ہے ایک ہے کہ مچھر لے کے آؤ پکڑ کے اس کی ٹانگیں پار ہر چیز علیحدہ کر دو پوری دنیا کے سائنسدان مل کے اس کو دوبارہ جوائنٹ کر دیں اس کو جوڑ کے پھر مچھر بنا کے اڑائیں پھر میں یہ تو اللہ کا بنایا ہوا مچھر ہے نا اس کو علیحدہ اس کی سارے پارٹ علیحدہ کر دیں تو دوبارہ جوڑ کے اس کو مچھر نہیں بنا سکتے اس میں روح کیسے ڈالیں گے مچھر بنا بھی لیا تو روح کیسے ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا مچھر نہیں بنا سکتے تو بڑی بڑی چیزیں کیسے بنائیں گے ایک انسان مر جائے اس کے جسم کے حصے موجود ہیں سب کچھ ہے تو کوئی روح اس میں پھونک کے بنائے نہ اس کو اٹھا کے کھڑا کرے نہیں کر سکتے تو یہ جو تخلیقات ہیں نا اللہ خالق ہے چیزوں کا پیدا کرنے والا ابھی بھی پیدا کرنا ہے کچھ ڈائریکٹ چیزیں اللہ خود پیدا فرماتے ہیں کچھ انسانوں سے بنواتے ہیں تو یہ تخلیقات اس بات کا ثبوت ہے اللہ کی شان اور عظمت اب پانی کی بالٹی کے اوپر آپ کو کہیں تصویر بناؤ بنا سکتے ہیں اچھا ایک قطرے کے اوپر کہیں تصویر بناؤ وہ تو بالکل ہی مشکل ہے اور اللہ تعالی نے ایک کترے پر دیکھو کیسی قسم قسم کی تصویریں بنا دیتی کہ آپ کا سائن تو لوگ جالی بنا لیتے ہیں انگوٹھے کی جگہ پوری دنیا کے انسانوں مردوں عورتوں کی ایک جیسی نہیں ہے مختلف ہے اسی لیے انگوٹھا لگاتے تک کہ جال سازی پکڑی جائے اگر میں کہوں آپ کو کہ انگوٹھے کا نشان بناؤ آپ دو سو چار سو پانچ سو ایک ہزار بنا لیں گے مختلف پھر ویسے ہی بنانا شروع کر دیں گے جیسے پہلے بنائے تو پورے انسان مل کے انگوٹھے کی جگہ کو نہیں بنا سکتے اللہ کروڑوں خربوں انسانوں کی انگوٹھے کی جگہ مختلف بنا رہے <سؤال> بنا سکتا ہے اب ناک دیکھیں سب انسانوں کا ایک جیسا ہی ہے نا ناک لیکن اس کی شیپ شکل مختلف ہر انسان کے ناک کی جتنے بڑھے بیٹھے دیکھ لیں سب کی مختلف ہے سارے لوگوں کے انسانوں کے ناک مختلف ہے حالانکہ ناک تو ایک جیسے ہی لیکن اس کی شکل مختلف ہے رفیع افلا تو اللہ فرماتے تمہارے جسم و جان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تم غور و فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں اللہ اکبر کبیرا فتبارک اللہ آسن الخین اللہ کیسا زبردست خالق ہے یہ تخلیقات اللہ کی اچھا یہ تو چلے ظاہر ہے اب روح جو ہے روح روح کی تو حقیقت کو ہی ہم نہیں سمجھتے اب انسانوں کی روح گدوں کی روح شیر کی روح چیتے کی روح بندروں کی روح ہر ایک کی روح علیحدہ ہے اور وہ روح میں پھر اللہ شعور ڈالتے ہیں فہم سمجھ ڈالتے ہیں کہ کس روح کو کتنا شعور دینا ہے <laughs> یہ اللہ کی قدرت مختلف انسانوں کی روحوں کو جو شعور ملا ہے اسی کے حساب سے وہ انسان کام کرتا ہے یا وہ جانور کام کرتے ہیں اگر ایک شیر کی روح بندر میں ڈال دیں تو بندر بچ جائے گا <laughs> <laughs> وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا شیر کی روح کو اسی لیے فرمیا قرآن کا ایک آرڈر ہے روحوں کا علم تو کسن یہ اللہ کو دیکھیں گے مانیں گے وہ خدا کے بندے ہم بغیر دیکھے مانگتے ہیں تم اپنی روح کو دل میں دماغ میں آنکھوں میں ہر جگہ بندہ اپنی روح کو محسوس کرتے ہے آنکھوں کے اندر بھی روح ہے دل میں بھی روح ہے کانوں میں بھی روح ہے زبان میں بھی ہے تبھی تو حرکت کر رہے ہیں بول رہے ہیں تو بتائیں کیا روح ہے جو تمہارے اندر موجود ہے اس کو تم نہیں دیکھ سکتے جو اللہ تو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تمہارے آنگ آنگ میں ایک چیز موجود ہے وہ تم نہیں بتا سکتے کیا ہے تو اللہ تو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اسی لیے فرمایا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے دیکھو نا اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے تو اللہ کی تخلیقات کو دیکھیں پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے شان کا پتہ چلتا ہے Oh, اتنی تخلیقات ہیں درندوں کی قسمیں دیکھیں پرندوں کی قسمیں دیکھیں نباتات جمادات سمندر کی ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں آپ حیران ہو جائیں گے اللہ اکبر ہم حضرت کے ساتھ العین میں چڑیا گھر میں گئے تو وہ جو ہوتا ہے نا کیا اس کا نام ہے جس کا جبڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر مچھ تو ہمیں حضرت بتاتے گئے حضرت کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر کا بھی روحانیت ہی ہوتی ہے میں نے ایک مجلس لکھی ہے پوری اس پر تو بتاتے گئے حضرت کہ یہ چیز شیر کو حضرت آدھا گھنٹہ ایسے دیکھتے رہے گا غور سے کیا دیکھو اس کی آنکھوں کی چمک کیسی اس, اس کو جنگل کا بادشاہ بنایا پھر ہمیں دیکھو اس کی کتنی بڑی بڑی داڑھی ہے حضرت کہنے گا واقعی اس کو جنگل کا بادشاہ بننا چاہیے اس کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے پوری فل فلج ہے وہ مونڈتا نہیں ہے کسی شیر کی داڑھی مونڈ دے وہ شیر نظر آئے گا کسی شیر کی داڑھی مونڈ دے وہ تو گیڈڑ سے بھی گیا گزرا نظر آئے گا اور اگر انسان اپنی داڑھی مونڈ دے تو یہ کیا بن جائے گا حیران نہیں ہوتی یہ بڑے پلیت ہیں انگریز انہوں نے یہ حرکت کی ہیں تو پھر پھر ہم جب گئے نا وہاں لوگ سنت کی توہین کرتے یاد رکھو سنت کی توہین کرنے سے بندہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے افسوس ہونا چاہیے کہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ہے میں یہ چہرہ لے کے نبی کے سامنے کیسے پیشوں گا کیا اس چہرے کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں نبی کو کہ یا رسول اللہ میری شفات کر دیں اللہ سے حضور دیکھیں گے بھی نہیں آپ کی طرف اتنی نہیں ہمت ہو سکی کہ سنتے رسولی رکھ لیتے تو پھر جلتے جاتے جاتے جب اس کے پاس گئے نا مگر مچھ کے پاس تو وہ پانی سے نکل کے ایسے نہ ویسے تو ہاذر نے کہا کہ ہر جانور کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہے جیسے بجڑے بولتے ہیں شیر دھاڑتا ہے تو فرمایا یہ جو مگر مچھ ہے نا یہ مراقبہ کرتا ہے یہ مراقبہ کرتا ہے اور اس وجہ سے یہ مراقبہ کرتا ہے اور اللہ کی قدرت عجیب کہ جب ہم اس مگر مچھ کے پاس گئے تو واقعی وہ مراقبے میں تھا اس نے ایسا منہ نکالا ہوا ایسے منہ پانی کے باہر اور ایسے نا ایک پتھر کے اوپر رکھا ہوا ہے یوں آنکھیں بند کی ہوئی ہے بالکل استحراک تھا اس کو مراقبے میں نے کہا دیکھو یہ مراقبے میں پڑا ہے. نہ ہل رہا ہے نہ جل رہا ہے بالکل ایسے نے فرمایا یہ گھنٹوں کی گھنٹے ایسے مراقبے میں ہی رہتا ہے تو فرمایا اس مراقبے کی وجہ سے اس میں اتنی پاور ہے نا کہ اگر یہ شیر کے بازو کو پکڑ لے شیر نہیں چھڑا سکتا پھر حضر نے ایک واقعہ سنایا کہ افریقہ کے ایک جنگل میں مگر مچھ دریا کے اندر تھا نا تو ہاتھی پانی پینے آیا اس نے اس کو سونڈ سے پکڑا اب ہاتھی کہاں سے چھوڑا سکتا یوں یوں یوں, یوں اس کو گھمانا شروع کیا اور پانی میں کھینچنا شروع کیا اور لے گیا نیچے <laughs> کیا لگے بمبیری کے طرح گوم رہا تھا ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے ہاتھی اسے میں سونڈ سے پکڑا اس کو گھمایا <laughs> ایسے اور گھماتے گھماتے اندر نیچے لے گیا پاور ہے اس میں مراقبہ کر کر کے اس میں ایسی کنسنٹریشن پیدا ہو گئی ہے جس چیز پہ توجہ ڈالتا ہے بس اس کو ختم کر دیتا ہے پھر میں اگر مگر مچھ مراقبہ کرے تو اس میں اتنی پاور ہو جائے اور اگر انسان مراقبہ کرے تو پھر کتنی اس میں پاور آئے گی اس لیے ہمارے مشاک نقش مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبے کی وجہ سے ان میں اتنی رحانی پاور ہوتی ہے کہ بغیر بیان کیے بھی, بھی لوگوں کو رولا سکتے ہیں. <تصفيق> لوگ تو تقریریں کر کے نہیں رولا سکتے وہ مراقبے میں ایسی توجہ دیتے ہیں کہ بغیر بیان کیے لوگ رو پڑھتے ہیں تو یہ مراقبے کی طاقت ہے کنسنٹریشن ہے دو چار آیات پڑیں گے دو چار شیر پڑھیں گے لوگ رونے لگ جاتے ہیں تو یہ مراقبے میں اتنی پاور ہے لیکن اس پاور کا غلط استعمال نہیں کر سکتے اور یہ بتا دوں جب فضل علی قریشی کے دو مریض آ رہے تھے انگریزوں کا زمانہ تھا ان کا ہم نے مظفر گڑھ جانا ہے ہمیں بٹھا لو انجن جا رہا تھا ان کا نہیں ہم نہیں بٹھا سکتے ٹھیک ہے تو یہ بےچارے کھڑے انتظار کرتے رہے کوئی چیز نہ ملی تو چل پڑے پیدل پٹری کے ساتھ ساتھ دیکھا کو آگے جا کے انجن بند ہو گیا ان کا یہ پاس سے گزر ان کا کیا ہوا ان کے جی انجن خراب ہو گیا تو ان میں ایک جلالی تھا جلالی بزرگ ہوتے نا وہ جلالی مرید تھا اگر ہم اس کو چلا دیں انجن کو ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے اس نے ایسے جوش میں آ کے کہا اللہ وہ انجن چل پڑا <laughs> सुपान सुपान। <laughs> تو انہوں نے بٹھا لیا کہ ہمارا انجن کون سا جب گئے حضرت خواجہ فضل علی قریشی کی باس تو دوسرے نے کہا حضرت ایسے نے کمال کر دیا آج آپ کے اس مرید نے توجہ ایسی کی اللہ اللہ کا ایسا نعرہ مارا اللہ کے نام کا کہ انجن چلا دیا حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اس کو نکالو میری مجلس سے اس نے اللہ کے نام کو لوہے مٹی پہ کیوں استعمال کیا ہم تو اس اللہ کے نام کے ذریعے لوگوں کے دل جاری کرتے ہیں اس کو نکالو ادھر مجلس سے میری سے اس نے میں یہ دنیا کے لیے ہم نے رکھا ہوا اللہ کا نام یہ تو ہم لوگوں کے دل جاری کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں ایمان کے حقائق داخل کرتے ہیں اس نے لوہے اور مٹی پہ کیوں استعمال کیا تو اللہ کے نام کو تو پھر اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے مشائق وعدہ لیتے ہیں ہم سے جب بیعت کرتے ہیں اجازت خلافت دیتے ہیں کہ تم اس توجہ کو اس چیز کو کمینی دنیا کے لیے استعمال نہیں کرو گے ورنہ توجہ ڈالی جائے تو دنیا دار متی ہو سکتا ہے لیکن نہیں ڈالتے اس کو دیندار بناتے دین دار بن جائے پھر وہ دین کی خدمت کرے اللہ اکبر کبیرا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تخلیقات یہ روحانی پاور یہ انسان کی شکلیں یہ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں وقت جی زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ ساری اللہ کی تخلیقات ایک اے وہ آ رہا تھا ویزا نہیں ملتا ہے نا انڈیا سے پاکستان کا کہل گا مجھے ویزا مل گیا میں جب بارڈر پہ آیا تو وہ ہندو افسر نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو کیسے جا رہے ہو کیا کرنے جاتے ہو تم کل گا ہم اس اللہ کی عبادت کا طریقہ سیکھنے جاتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ایسے وہ گھبرا گیا کہ مانتے تو ہے نا اللہ نہیں پیدا کیا ہمیں تو تخلیقات تخلیق اللہ کی ایک سے کون انسان بنا سکتا ہے پھر عقل فہم سمجھ یہ شعور بیچ میں ڈال دینا اللہ ہی اللہ رب العزت کا کام ہے تو پھر پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق پیدا کیا خلق انسان انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر وہ خون کی فٹڑی سی بن جاتی ہے فٹکڑی سی پھر لو تھڑا پھر آگے ہوتے ہوتے آگے یہ تخلیقات ہیں مختلف شکلوں میں سے ہوتے ہوئے پھر انسان بن جاتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے کسی بھی اسٹیج میں گڑبڑ ہو جائے بچہ گڑبڑ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے بنایا ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا بندہ حیران ہو جاتا ہے اور ماں کو نو مہینے مصیبت مصیبت مصیبت وحن قرآن کہتا ہے کہ کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر وہ بچے کو جو ہے پیٹ میں پالتی ہے اللہ اکبر کبیرا اس لیے ماں کا اونچا روتبہ ہے کیونکہ وہ خون پلاتی ہے اپنا خون پلانا آسان کام ہے اس لیے نو مہینے ماں تکلیف تکلیف میں رہتی ہے ایک بچے نے ماں کی بڑی خدمت کی تو اس نے ماں نے کہا میں نے جو آپ کی خدمت کی آپ وہ حق نہیں ادا کر سکتا اس نے کہا وہ کیا کی خدمت کہا میں نو مہینے تجھے پانچ کلو کے پانچ چھ کلو کا تو بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کو پیٹ میں رکھ کے پھرتی رہی لے میں لوہے کا پانچ کلو کا وٹا تیرے پیٹ سے باندھتی ہوں نو مہینے لے کے پھر اس کو کہتے نہیں جی میں کیسے پانچ کلو کا وٹا ہر وقت ادھر باندھے رکھوں کہ میں نے تو تمہیں اٹھایا ہے میں نے بھی تو اٹھایا نا اب سکتا ہے پانچ کلو کا وٹا آپ کے پیٹ پہ باندھے ہر وقت آپ کو تو بو اتنی تکلیف ہو گئی یار یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے تو ماں بھی تو اٹھاتی ہے نا وہ ہی نہیں اٹھاتی بلکہ اپنے جسم کا خون اس کو پلاتی ہے اس لیے ماں کا رتم اور پھر ماں کی محبت اس کی خلوص جتنا ماں کی محبت میں خلوص ہوتا ہے دنیا میں کسی کی محبت میں اتنا خلوص نہیں تو انسان کو خلق انسان میں علق اکراب رب بکل اکرم پڑھو پڑھو اور تیرا رب سب سے بڑھ کر, کر کریم ہے اکرم سپر لیٹو ڈگری سب سب سے زیادہ کریم ہے اللہ اکبر یا کل رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں اتنا کریم مہربان تھا تم اپنی بخشی نہ بندہ ہاتھ چبائے گا یار اتنی آسانی سے معافی ملتی تھی دنیا میں میں اپنی معافی نہ کرا سکا سوری کرنی تھی نا اللہ سے اللہ نے کون سا تمہیں تانا دینا ہے کہ تم اتنے گنا کر کے اب آ گیا ہو سوری کرنے اس لیے اکبر اللہ نے کہا یہ وہ در ہے کہ ضلع نہیں سوال کے بعد کہ کہ اللہ کا وہ در ہے کہ سوال جتنے مرضی کرو کوئی ضلعت نہیں آپ کسی امیر سے مانگو نہ جا کے ایک دن مانگو گے دو دن تین پھر کہے گا بڑا ہی زلیل کا مینا آدمی ہے روز مانگنے آ جاتا ہے یار بڑا بے شر میں ہزار باتیں آپ کو سنائے گا آپ کہیں گے توبائی توبائی تم نہ ہی مانگے اچھا ہے حضر بغدادی کے پاس ایک امیر آدمی ہے اس نے حدیعہ بیش کیا ایک لاکھ روپے کا تمنا ہے مال پیسے کی اس نے کہا جی ہاں حضرت دعا کر دیں اور مل جائے رضا نے کہا میں تقریباً دو تین دن سے فاقے سے ہوں بھوک لگی ہوئی ہوں لیکن مجھے ابھی بھی تمنا نہیں کہ مجھے مال پیسہ ملے تو میرے سے زیادہ فقیر ہے یہ جو دیا قبول فرما لے ظالم لاکھوں کروڑوں ہو کے بھی تو ابھی لالچی ہے حریص ہے میں نہیں تیرہ دیا قبول کرتا حقیقت میں تو غریب ہے اللہ کیا شان استغناہ تھی سبحان اللہ آگے فرمیں اللہ اللہ بالقلم آگے بڑی عجیب فرما کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا کل وہاں شام کی مجلس ہوئی تو حضرت آئے نہیں تو پھر تخصس اور حدیث کی کلاس کو مجھے پھر خام خواہ مخواہ جوش اٹھاتا میں نے کہا ایسے ویلے بیٹھے ہیں چلو میں ہی کچھ بیان کرتا ہوں اب میں بیان کر رہا ہوں شیر سنا رہا ہوں آیا سنا رہا ہوں بیٹھے ٹک ٹک دیدم دم نکشی دم میں نے کہا لگتا ہے تم سارے امام بخاری بیٹھے ہو خدا کے بندو لکھو کچھ سنتے ہو سنتے ہو لکھتے نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ جس بات کو بندہ لکھ لیتا ہے نا وہ یاد کرنا آسان ہے یہ رکھ لیتے ہیں الو کے چرخے یہ اس سے بھی بندہ غافل ہو جاتا ہے کہ جی میں موبائل میں ٹیپ کر دیا سننے کی توفیق نہیں ہوتی یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ سب سے پرانا طریقہ ہے لکھنا لکھانا ہم نے لکھنے کی عادت ہی نہیں ہم نے اتنا لکھا اتنا لکھا علم کی وجہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا لیکن میں نے لکھ لکھ کے چیزیں یاد کر لی ابھی بھی میں نے کوئی امتحان دینا ہو تو میں لکھتا ہوں رف عمل میں لکھتا ہوں ویسے لکھتا ہوں اب لکھنے کا رواج ہی نہیں میں تبلیغ میں چار مہینے لگانے گیا وہاں بھی میں نے حاجی عبد صاحب کے بیانات کو لکھا تھا وہ ڈائریاں میرے پاس کہیں پڑی ہوں گی لکھتے نہیں ہیں اس لیے پھر چیزیں یاد نہیں ہوتی دیکھ لو ہم نے اپنے حضرت کی اتنی باتیں لکھی ہیں اتنی لکھی ہیں کہ مجالس فقیر آٹھ جلدوں میں چھپی اور بھی کئی جلدیں بن سکتی اب میں گیا تو الحمدللہ میں نے دو مجالس وہاں لکھ لی دبئی میں دس دن رہے وہاں ایک ڈائری میں نے بھر لی لکھ لکھ کے کتنے لوگ ہر وقت حضرت کے ساتھ ہوتے لکھتے نہیں اور اپنے شیخ کے علوم و معرف امانت ہوتے ہیں لکھنے چاہیے وہ ضائع ہو گیا ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے حضرت تھانوی کی عمر جتنی تراسی سال کے قریب ان کی عمر تھی اور میں اس سے دس گنا زیادہ اور ان کی عمر ہوتی پھر وہ اپنے بیانات لوگوں میں کرتے تو تب بھی ان کا اتنا فیض نہ پھیلتا جتنا ان کی تحریر تحریر کے ذریعے فیض پھیل گیا کئی میں ایسے ملکوں میں گیا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میری کتاب وہاں پہنچی ہوئی تھی اب آپ تو دورہ کر کے واپس آ جائیں گے اگر آپ کی کتابیں وہاں رہ گئیں تو آپ کا مستقل پیغام وہاں رہ جائے گا میرے گھر والوں نے کئی کتابیں لکھی میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو حوصلہ افزائی کروائی اب وہ تو عورت جگہ جگہ نہیں جا سکتی نا ان کی کتاب سے جا سکتی ہے ہم پشاور تبلیغی مرکز میں گئے اور کتابوں کی دکانوں کو دیکھ رہے تو وہاں یہ کیا ہے پردے میں سکون ہی سکون وہاں پڑی حیران ہو گیا کہ وہ تو پردے والی گھر میں بیٹھی ہے اور دیکھ لو کتاب کا فیض کہاں کہاں پھیل رہا ہے تو کتابوں کا فیضان بہت پھیلتا ہے کیا ہوتا کوئی آپ کی بات پڑھ لے سن لے پڑھ لے اور اس کا دل بدل جائے عورتوں کو بہت کتابیں لکھنی چاہیے لیکن ہماری عورتوں کو غیبت سے فرصت ملے تو کتابیں لکھنا اور عورتیں کسی چیز میں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک چیز میں مردوں کو وہ شکست دے دیتی ہیں باتیں کرنے میں اگر مقابلہ کروایا جائے نا مردوں اور کا باتیں کون زیادہ کرتا ہے عورتیں جیت جائیں گی کیونکہ وہ ایک سانس میں بولی جا رہی ہیں بولی جا رہی ہیں بولی جا رہی کئی دفعہ میں نے ایسے محسوس کیا وہ بھی بول رہے وہ بھی بول رہی ہے سن کوئی بھی نہیں رہی دونوں میں سے خدا کی بندی وہ بھی بولے جا رہی ہے وہ بھی بولی جا رہی وہ بھی بولے, ابھی وہ ختم نہیں کر رہی بات وہ پہ, پہلے کوئی سنو تو صحیح دونوں میں سے یہ کیا ملفوظات تمہارے منہ سے نکل رہے اللہ پر کبھی رہیٹ سونے اب دونوں بول رہے ہیں سن کوئی بھی نہیں رہی سرسری سا میرے پہ ٹیلی فون پہ پوچھتی ہیں بات تو میں بہت ڈانٹتا ہوں میں ایک بات سوال پوچھا میں نے بات کا جواب دیا پھر آگے سے ایک دو اور باتیں کر دیں گی تو میں کہتا ہوں جو میں نے پہلے بات ابھی کہی ہے بتاؤ کیا کہی ہے اب کوئی پتہ نہیں کیا کہی ہے تو میں نے کہا میرا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اپنا بھی ضائع کر رہی ہیں. میں تم نے کہا یہ مسئلہ ہے میں نے تمہیں وظیفہ بتایا تو تم نے ابھی اس کو ہزم بھی نہیں کیا پھر اور پوچھ لیا ہے. مجھے پہلے والا بتاؤ کیا میں نے بتایا ابھی حجیب مخلوق تو ادب سیکھنا چاہیے اللہ اللہ اللہ سات بجے <تصفح> تو اللہ تعالی نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا حالانکہ اس وقت قلم نہیں تھا حضور کے زمانے میں تو زبانی باتیں سنتے سناتے تھے اکثر دار مدار یہی تھا درس نظامی یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت لیکن اس وقت اللہ نے قلم کی بات کی اور دیکھ لو پھر اس کے بعد جو قلم چلا ہے آپ دیکھو قلم ہی قلم ہے اب اس وقت قلم اتنا طاقتور ہے کہ بعض لوگ قلم سے وہ وہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ جو زبان سے اثر نہیں ہوتا قلم کی باتوں کا اثر ہوتا اس لیے اپنے اپ یہ نا لکھنا بھی سیکھنا چاہیے اللہ جزی جس اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا علمسانالم یا انسان کو وہ, وہ کچھ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا کتنی چیزیں یہ ہمیں شروع میں پتہ ہی نہیں تھی پہلی دوسری تیسری ایم تک سیکھا درس نظامی کیا یہ سیکھا وہ سیکھا تو یہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں ایسے ایسے علوم و معرف سکھا دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ میری تو اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں سیکھتا تو یہ جو اللہ علم سکھاتا ہے یہ بھی بڑا احسان عظیم ہے اس لیے ہمارے حضرت کی کتاب علم کی پیاس ہے دو جلدوں میں آئی مختلف حضرت کے بیانات ہیں تو علم سیکھنا علم ہوگا تو عمل آئے گا عمل ہوگا پھر اخلاص پیدا ہوگا پھر اللہ کی محبت آئے گی تو علم سے فرق ہوتا ہے اب ایک بڑا عالم ہے جی ایک بیچارے کو کچھ بھی آتا نہیں ہے تو فرق ہے ان دونوں میں اس لیے فرمایا کہ علما کے قلم کی سیاہی قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے برابر تولی جائے گی اللہ اکبر کبھی لیکن اس میں ایک باریک نکتہ ہے لوگوں کو علماء کی قدر اور عزت کرنی چاہیے لیکن علماء کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہماری قدر ہو یہ بھی یاد رکھیں ایک لطیف نکتہ ہے دما کی واقعی عوام کو قدر کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے علم کا ایک مقام ہے لیکن ان کے اپنے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ ہماری قدر ہو ورنہ اجب آ جائے گا تکبر آ جائے گا اس کو تو نہیں, نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی اللہ کا فضل یہ جو کچھ ہے میری اپنی کوئی اوقات نہیں اگر خود سوچ لیا کہ نہیں جی میری قدر ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے فلاں ہونا چاہیے لا حول اللہ اللہ قوت اللہ تو آپ نے عزت حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا ہے یا دین کی خدمت کے لیے ہاں خود نہیں ہونی چاہیے میں ادھر گیا ایک دفعہ میں میں کوئی ہوا علماء کا فنکشن میں بہت کم جاتا ہوں میں بھی گیا تو اس نے نا نام لیتے لیتے میرا بھی نام لے دیا پیرا سلم تو وہ اے ہو گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. میرا کیوں نام لے لیا خام خام میری کوئی اوقات ہے یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے مجھے ایسے لگا کے یہ کیا کر دیا اس نے میرے نام لینے کی کیا ضرورت تھی? تو یہ حسرت تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میری تعریف ہو میرے علم کی تعریف ہو ایری. یہ بڑا باریک جب ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے اس لیے ہمارے حضر نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب سے پوچھا مفتیوں کی اصلاح بڑی مشکل ہے علماء اور مفتیوں کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ علم بڑا لطیف ہے اور اس کی اصلاح بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو حضر نے اسے سے پوچھا آپ افتا سے مفتی بنے مفت سے مفتی بنے اس نے کہا جی مفت سے مفتی بنا آجزی کے لیے کہا میں مفت سے مفتی بنوں <laughs> مفت میں مفتی بن گئے تو واقعی ہماری تو ایسے ہی ہے اللہ اگر یہ علم اللہ کے ہاں قبول ہو گیا پھر تو بات ہے اگر آپ نے عمل نہ کیا اخلاص پیدا نہ کیا قبولیت نہ ہوئی تو یہی علم آپ کو جاننے میں پہنچائے گا کہ آپ نے علم کہا کیا حق ادا کیا کیا خدمت کی تو اللذی علما بالکلم علما الانسانم عالم یعلم انسان کو وہ کچھ ستا جو نہیں جانتا تھا کل لا ان الانسان لیتغا ہرگز نہیں بے شک انسان تاغی باغی بن جاتا ہے یتغا تاغی باغی بن جاتا ہے سرکشی کرتا ہے کب سرکشی کرتا ہے انسان؟ راہستا گنا جب وہ اپنے آپ کو مالدار اور غنی پاتا ہے اس لیے جس جس کو مال ملے گا نا بس مال فرون بنا دیتا بندے کے اندر فرونیت آ جاتی میرے ایک رشتے دار تھے وہ کہتے تھے مال سے جو مرضی خرید لو میں نے کہا مال کے ذریعے موت کو پیچھے ہٹاؤ ذرا ہٹا سکتے مال بھی تھا پیسہ بھی تھا سب کچھ تھا بیوی بی ہسپتال تک نہیں پہنچ سکی وہ گاڑی میں ہی فوت ہو گئی تو مال نے بیوی بی کی جان بچا لی اللہ اکبر کی را مال کے ذریعے کتنی جی حضر علی ہمارے حضر فرماتے ہیں مال سے اینے خرید سکتے ہیں. آنکھوں کی روشنی تو نہیں خرید سکتے مال سے کسی کی خوشامد تو خرید سکتے عزت تو نہیں خرید سکتے مال سے کتابیں تو خرید سکتے علم تو نہیں خرید سکتے حضرہ فرمایا کرتے تھے علم آپ کی حفاظت کرتا ہے مال کی آپ کو خود حفاظت کرنی پڑتی جے میں پیسے ڈالے ہوں لاہور کسی کو دینے ہوں دس دفعہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے پڑتے ہیں یار کسی نے کاٹ تو نہیں لیے حفاظت کرنی پڑ رہی ہے نا آپ کو تو ہی مال بندے کو بہت بہت باغی بناتا دیکھو تکبر پیدا ہوتا ہے علم سے بھی حسن سے بھی علم سے بھی لیکن مال کے ذریعے سب سے زیادہ تکبر جلدی بھی آتا ہے اور زیادہ بھی آتا ہے کہتے مولو نے یہ کر دیا وہ گڈا کرتے ہیں داڑھی مونڈے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مالدار لوگ کام خراب کر رہے ہیں سب جتنے گناہوں کے پروگرام چل رہے ہیں مالدار چلا رہے ہیں مولوی چلا رہے ہیں یہ فائشہ عورتوں کے اڈے مولویوں نے کھولے ہوئے ہیں. ججوں کی سیٹوں پہ مولوی بیٹھے ہیں اسمبلی میں مولوی بیٹھے ہیں بزاروں میں بزنس مولوی چلا رہے ہیں یہ سارے داڑی منڈے چلا رہے ہیں ہاں جی بدنام مولویوں کو کیا ہوا بد سے بدنام برا یہ بڑی بڑی جگہ دیکھ لیں علما تو, تو بےچارے مسجدوں میں مدرسوں میں بڑے بڑے فراڈ جو مولوی سیاست میں آئے ہوئے ہم کو کہتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کا درس دے لیکن فراڈ مال پیسے کا فراڈ ان کے ذمے نہیں حالانکہ وہ گئے گزرے کسی کام <تصفح> پھر بھی مال پیسے کا کسی مولوی کے ذمہ فراڈ <تصفح> نہیں <تصفح> کہ اس نے یہ قرضے لے کے کھا گیا ہو حالانکہ وہ کوئی مثالی مولوی نہیں ہے <تصفح> <تصفح)> جیسے گئے گزرے ہی ہیں پھر بھی ان کے ذمے مال پیسے کا فراڈ نہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> کسی بینک کے وہ پیسے کھا گیا ہو کوئی ایک آدھ اگر کوئی کسی نے کر لیا تو وہ استثنا ہوتا ہے اس کی نہیں ہے اوورال دیکھا جاتا ہے کہ اجتماعی طور پہ کتنے مولویوں نے پیسے کھائے ایک آدھ نے اگر کھا لیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا فیصلہ اجتماعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کیسے کہتے ہیں حکم کل کا لگایا جاتا ہے نا تو ہم اکثریت کی بات کریں گے کہ اکثر مولوی کہاں کہاں کو مولویوں کو قرضے دیتا کون ہے پھر معاف کون کرتا ہے قرضے نہیں پہلے ملتے اگر مل جائیں تو معافی معافی نہیں ملے گی تو بہرحال مال و دولت جو ہے نا یہ بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا امتحان غربت چھوٹا امتحان ہے مال و دولت بڑا امتحان اس لیے میں حیران ہوتا ہوں اللہ نے اتنی مذمت کی نا مال پیسے کی قرآن میں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رز ہی اگر ہم لوگوں سب لوگوں کا رزق وسیع کر دیں دنیا میں تو بغاوت ہو جائے ہر بندہ پجارو گاڑی والا ہو ادھر کوئی کسی کو سلام کرے گا تو یار یہ غربت بھی اللہ کا احسان ہے اسے علامہ اقبال نے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میں تجھے گر بتا دوں فقر و شاہی کا غریبی میں نگہ بانی خودی کی اللہ کہ اپنی خودداری کی نگہ بانی کرے مال پیسہ زیادہ ہو نا مراقبے میں دل کو ہی نہیں لگتا پھر وہی ہوتا ہے وہی یاد آ رہا ہے یاد آ رہا تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے اتنا رزق دے جس سے بس میرا گزارا ہو جائے میں فتنے نہ مبتلا ہو جاؤں اللہ نے کیا فرمایا بلون زینا تو ایک جگہ یہ فرمایا اور ایک جگہ فرمایا ان نوال ام والو ان فتنا یہ فتنا آزمائش ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی آزمائش سے محفوظ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اپنا اور محبت نسیف فرما یا اللہ جو کہا سنگے اخلاص سے عمل کی توفیق یا اللہ اپنے قرآن کا عشق و جنون نسیح فرما جتنے دوست دور قریب سے آئے سب کے دلوں کی جیس شریف و قبول فرما یا اللہ سب کو اپنا قرم و محبت نسیح فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما یا اللہ ہمارا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے کدھر جائیں گے ہم تیرے اللہ میں بندے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول, یا اللہ قبول ربنا تقبل منا ان کن تسمی العلیم تب علی نا ان کن تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ